وقف ورسل تو ورسل ورسل سید رسول و خا محمد نل مصطفیٰ والا آلہاب والا صحابه وللصدق والصفاة أما بعضه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغرم انكم بالله الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نلا ہلائیت سلو نلیا منو سلو وال تو وسلام ملئی کیا سی دیا رسول الله والا عل کا و صحاب قیا سیدیا حبی بلسلام تو سلام القیا اور سیدی یا خاتم ابی والا و صحاب قیا سیدی یا مکینا کھلو المؤمنین معزز معذر مسلمان پراؤ اسلام ہم دو سنا درود دے ختم لمبیا لہو تحیت و سنا تو بعد آج فریاد ہے حق تعالی جلا شانو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو معفول فرماوے اور نفسو شیتان د فتنیا تو دائمی پناہ بخشے خطبہ جماتل المبارک دا عنوان سب کئیے دوکھا کھانے والے لوگ پچھلے جماعت مبارک چانک کیا سی نمازیاں نو نمازیا نیتان کی دوکھا ہے اور قرآن مجید دے تلاوت کرنے والوں کاریاں اج بیان کرنا ہے روزے دار اور حج کرے دوسروں نیکی دا کہنا تے برائی تو روکنے والے مکہ مدینہ دے مدی علال صاحب ہمر سلا تو وسلام رہن والے اوتے رہائش اختیار کر کے یا چند دن اوے رہ کے پھر واپس آر جان انو شیطان والن شیتان کیونکہ ہے بیان وہی سیدنا امام غزالی رحمت اللہ وہی جاری امام صاحب فرماندے نے کہ روزے دار شیطان دوکھا یہ دوزہ تکھ نے بھی یہ فضیلت بڑی روزہ رکھا ہونا ایڈا مقام ہے کہ بندے نو خود جزا بدلہ دے گا کہ کئی تے سائے مداہ بن روزانہ روزہ رکھتے نے یا ایک دن چھڈ کے ایک دن روزہ رکھتے نے کئی نفلی روزے ہمیشہ ہی رکھتے نے ہر مہینے دے تیرہ چودہ پندرہ کوئی ہر پیر دا روزہ دار رکھتے ہیں تو نفا نفلی روزے وہ رکھتے ہیں زیادہ تر یا فرضی تو شیطان نے انہوں ہے کہ یہ اپنی زبان نو گلے تو نہیں بچا اور دل نو ریا و وکھاوے تو نہیں بچاؤ دے لوکان دے سامنے روزہ رکھ کے یا روزہ اپنا بیان کر دے رہنگے تے یا میسنا جا منہ بنا بنا کے بکھاؤن رہے بھئی اگلا سمجھے مینو روزہ ہے وہ بھی شیتان انہوں نے ہی برباد ہوے ہو جدوکا وکھاوے کا ارادہ کرے گا تو رب کو اجر نہیں لگ سکتا کیونکہ اللہ سونا اجر جا صرف اور صرف اپنے عمل نو رب نو وخانا چاندہ ہے جنہیں مخلوق وخانا ہے رب سونے قیامت آخنا ہے کہ انہوں خداواں خداوا کول جا کے اجر لاؤ جنہوں وا وا کے کردا سا تو میرے کو تھوڑا تو اجر لین واسطے اب آیا نو وکھا کے کردہ میرے کو ایک تو گلا زبان کردی رہنا جی گلے دی وضاحت میں کر چکیا بھی آپ چنگا سمجھ کے دوسرے دی برائی کانڈ پیچھو بیان کردہ روے افسوس مقصود نہ کسے نو برائی تو دے فتنے تو بچانا مقصود نہ ہوئے مہاج سنیت میں چنگا دے دے برائییاں کنڈ پچھوں بیان کرے تو یہ گلا کبی گنا ہے, ہے. ایس نال زبان ملوث رکھے تے روزہ رکھی بیٹھا ہوئے ہودروں ریا وکھایا ہوئے وکھاوا ہودروں ٹےڈ افطاری کے ٹائم حرام پے یہ شیطان دے دھوکھے نے سارے تے ایس بندے نے حرام تو بچنا نہیں ناجائز تو بچنا نہیں ایسے شخص ن شان یہ دوخا دوزے رکھ کے نفلی فردی جنتی بڑے کھڑا جب کے نو جدو لگ دیاں نے تو تو اس بچارے ایگ جہنم کا راہ کھول چڈ دیا یہ دوکھا بھی شیتان دس واسطے عبادت روزہ ہے تو اس کرو جدو تے پہلو تو پہلو اسے تے زور لاؤ محفوظ کرن تے لاؤ کہ ساڑی یہ ضائع نہ ہو جائے کسی پاس ہو کیونکہ اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر اجرو سواب تے و دولت جڑی پئی ہے نا وہ سلامتی والے دل واسطے रोजेदारोखा है हाजिया धोखा की देंद्र इन तो ढेर सारा तो रोजे वाले ना बड़ा विधायक इन्होंने हम सुनोगे धारान होना धोखा यह देना है भी पहले तो जिमें مال کس کے نجائز لٹے سند برد کیا ہا کے بنتا سی پہلو ان واپس کردا پہلے انہوں رشوت کی کمائی ہے سوت کی کمائی ہے یا نوز بلا احمد زالک کل جی اس طرح دیا کمائی نے جی میں ماننا ہوں, نا ایک گیجی نیسری تھی گھریا کمائی ہوج نلیا آخ نام مراد دا حج دانت پائے گا کدے واسطے ٹر چلیا تین پتا نہیں کہ جدو حرام والا حاجی حای لبا اللہ کی بار گاہ اللہ میں حاضر ہاں تو جواب ملتا لا لبیک تو حاضر نہیں فرمایا قبول ادا اس واسطے نہیں آتا کھانا ادا حرام دا دباس ادا حرام دا درچہ ادا حرام دا اللہ سونا تے پرہیزگار تو قبول فرما ہدا. نہ انہیں کردے دینے نے تو کردے پی کے چلے فراڈ کر کے چلے والدین نو راضی نہیں کیتا جائز کم دی جائز اونا دے مطالبے سن اس نہیں من ناراض ہے بڈی دے لگ کے یا کسے ہور دے پیچھے لگ کے یا, یا جی بدبخت ناراض کیا سو رضی نو نہیں کیتا راہ نماز فرد ہے یا اج کل ایک بڑی وڈی ویلت آئی ہے رات مینو کسے بندے نے نشان نشاندہی کرائی ہے کہ دے ائرپورٹا ایئرپورٹا کیمرے لگے ہوں جنہ کیمریا نے بریف اس تھیلے بٹوے کے پچھا ہوئی مسلم ہیروئن پاؤڈر دڑیا یا یہو جہاں کیپسول یا کوئی یہو جہاں چیزاں اندر کت کے جا رہا ہے نا تو بھائی وہ بھی دس اس کیمرے کے ہوں تسان سمجھدار جے بھائی جد حاجی ہوا جنا درش ہے کیمرے قبلہ تے باقی سودا کیوں نہیں آنا پھر عورت بھی جان درس बचा की हज का होया मैं भी आना पैलो तो एक हाजी दी दुआ नहीं सी पचाई जाती हुंदी एक हाजी दुआ करता सी अलादार झेल जाता सी हम पी लख हाजी पिटदा है تے الٹا ہاں دے دولے بھی مطلب بھی اللہ دا عذاب زیادہ آیا تے مسلمانوں دے, مسلمان دے دولے بھی زیادہ آ پیا پتہ لگتا ہے پیا بھی ساڈی تے ہر تہشا راہ ایسی بھی برباد ہوں ایمان دار دسو بھی جدوں عورت بچاری حج ن چلیے تو وہ سطر جہا نام مراد کیمرے چھن بہنگے غیرت عزت جیسی شاید اتنے ہی روڑ گئی حج جی تو لب ہی سکتا وہ ہے جی جڑے جی میلی آدھے نا ہمارا سیاسن سے کوئی تعلق نہیں میں انہوں کمینیا کے پترا آنا ایتھے ہوں کی کرو گے آخر جی مسلمان دے دت حکومت ہوے گی اسلام والی حکومت ہوج کسے کا بن سکتا ہے نا, نا نہیں تو نہ مرادو نہ حجے نہ روزہ کوئی شہ بچی شہ نہیں دے ہوں یہ دھوکا شیتان پیا دسان سمجھیا بھائی سا حج پہ ہوں حقیقت یہ کہ ہر شاید ساری حد دے برباد پی ہوں اسا اس بچ سکدے نہیں پے سان چاہیے کہناات کی بار گاہج پہلو فریادہ کریے کہ یار نہ کوئی ہو جا نظام لے آج لو یہ مت سمجھ آ جائے اصا پنج وقتی نواز پڑھ کے دین پورا کر بیٹھے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا دے مسلے ایڈے بریک لے جنت جان دے کم ایڈے دریق نے ساری زندگی بندہ لگا روے دین پورا کر سکدا نہیں اس واسطے اللہ دے فقیر ہمیشہ اللہ دی بارگاہ ارد کرتے رہے یا مولا اصا تیرے کم پورے کر نہیں سکے انہوں اپنی ہر ایب نظر آئی بندہ ہمیشہ اپنے ہر کام ایب سمجھے جی ایب نظر نہ آئے سمجھے میری نظر کا کسور کوئی گل بری کرور ہونی ہے میں اوا مجھے دسدا نہیں پیا میں خدا دی قسم کر کے رسول اللہ دی سو بارا دید ہوئی آپ فرما نے میں اپنے امرا دی روٹی پکا کے कु छोटी उचा अमल समझ देने असा जे पुठे सीधे डिंगे चिबे कोई कम चार कर भी लेने फिर आप नोश कु लग पैना जिमे ओ किसी ने आखिया बा دسو اج کل غوش دے کتب کہڑا بابے کہن لگے شکتے فکیر آپ اپنے کھوتے نفس نکیر سمجھنا پہلے گوش کتب بن کے جناب اپنے آپ وکھا لگ پہ خدا دی قسم کر کے آنا شیطان اس پاسوں پھر لائ جے ادھر سہ سی ادھر آ گیا ہوں اتر میں تیرا خانہ تو خراب کر کے رکھنا ہے. خدا دی قسم اسے بندہ ہر ویل کوشش کرے میں اللہ د فکیر کی سنگت بواں تاکہ وہ جدو بیٹھا گے نا تو اس فقیر نے سڈے امل کا ایپ سانو سامنے کردیا رہنا ہے انہیں سانشہ یہو اثر دینا ہے. کچھ نہیں کر سکے اجڑ گئے برباد ہو گئے کھ نہیں کر سکے میں اس واسطے پہ کرنا نا تقریر سن کے نا کئی بے لی داڑی شریف رکھ لے بس داڑی رکھی نہیں غوث کتبے نے سمجھا اے ہونو چشتی ہوں بھی احسان سمجھ بھائی میں چشتی صاحبہ داڑی شریف رکھ لیں بھی خدا دے بندے میرے پہ احسان پانے تے اپنے پلے کی خاطر رکیوں کسے تے ساتھ کی کرنا یہ غلط خیال شیطانی یہاں تو بچنا شیطان تو بچنا بڑا کم جے ہوں کئی بیلی تقریر میری سن دے لینا تو پھر وہ سکول چ بچے ہٹا تے ہٹا کے نا تے آکھن نہ جی اصا ہوں ادھروں بھی ہٹا لیا تیرہ بھی مطلب سا کو نہیں دیا اُن کدھر جائیے میں آ تو یہ پھڑو تو اس جہنم جہانم سٹیا تو میں نہیں آن کے آخانگا تو سر کی موقع لام لیا میرے سان کیا بچے ہٹا لے کسمان کھا ہٹاؤ گے تے آپ جنت جاؤ گے نہیں ہٹاؤ گے تے جہنم آپ جاؤ گے کو میرے تے کس دا آسان ہے میرا صرف ایک ہی فرد ہے بیان کر دینا اے شیطان دے نفس کا دھوکھا جی تھی کئی کمزور ایمان والے نبی پاک سرکار دے دور در لگے ارسا مسلمان ہوئے وہ بار بار حضور دے کے بیان کر لگ پے اسان مسلمان ہو گئے اسان ہو گئے اسان ہو گئے اللہ وحد شریک نے انہوں قرآن جب دحبوبا فرما دے جا لاجے رب تیران نہیں اللہ تے ارسان کیا تمہیں دولت ایمان دتا فرما چھوڑیے آل. آل. کی آخر سبح اللہ اس کو یاد رکھی یہ زیادہ خیال اللہ تے احسان والا خیال رب تے احسان والا خیال زیادہ پتا کن ہے پیسے والے چوکھے پیسے غریب دین چاہے نا وہ سمجھد میرے تے اللہ احسان کیا غریب دین چاہے تے سمجھے گا تو بہت چوکھے پیسے والا چار کام کرے میں اللہ کرتا کوئی نہیں بد وقت رب دی بارگاہ ہجتا نہیں چلتی اللہ دی بارگاہ ناز نہیں چلتے نیاز چلتے بے وقوفا تے اللہ پیگمبر نیاز کرتے گئے تے باغ کی مولی لگے تھے. توجہ نہیں کی تو اصان جی چار برائی تو کسی نو روک لین تو پھر آپ چنگیا سمجھ کا خیال آ جانے یہ بھی خیال نہ آئے خیال ہمیشہ یہ رہے میں بہرا وا میں سارے زمانے تو بدتر اے فرض سی میرے تے جڑا خدا دادا کیتا کیا ہے یہ خیال دل توجہ فرما اگلی گل سن اگلا دوکھا کہ شیتان دے جڑے دے تے مدینے دے ہم سائے دے نے مکے مدینے شریف دے اندر رہائش اختیار کر دیے رہ پہ اتوں چکر مار آیا کئی چکر مار کے آ گئے کئی جا کے رہائش رکھ لئی پھر لیجیے اسا ہزور دمسائے بن گئے اسان رب سونے دے گھر کے ہمسائے بن گئے سانو سانی شے عذاب دے گی اچھ پاک ہو گئے اکے مدینے رہائش نہ ہی بخشے گئے سارا چلن کی شیتان دوکھا دن پتا نہیں ہو بے وقوفا اس مکے مدینے دن ابو جہل تبداللہ بنو بائی ورگے بھی رہے اللہ سونا تے کندا نال نہیں بخشدہ رب سونے دی مہربانی ہزور کی شریت کی تابے داری آجی کلیا ایسا اتے رہے رہا ہول اڑیا ہوندن مدینے دے اندر ہو جی اتوں سیاڑ آنے لاہور دا بندہ گیا لاہوری کوئی گیا مکے مدی کسے پچھیا یار سناؤ مکا مدی کہ بڑا ہی چنگا سی پر سا لاہور لاہور ہی مکہ مدینہ تے بڑا سونا سی پر ساڈا لاہور لاہوریے پھر یہ آ چلیا اتے نہ ہی جے چنگا وے تو ایتھے رو پر مکے مدینے ناری قائرات شہر شہر سمجھے تیرے واسطے چنگا یہ ہوئی اتے جا کے بندے دل و مدینے پاک دی عظمت الٹا جے ختم ہو جاوے مکے دی عظمت ختم ہو جاوے اتے جا کے گناہ تے گنا اللہ ہونا فرمانی کرے دی وجہ بخشیا گیا بولیا دیوار ہاں جی دیواراں دی وجہ کسے نہیں بخشیچنا اس شہر مقدس دن جی مقام بڑھا وے اس شہر دے اس طرح آداب بھی بڑے نے شہر دے رہن واسطے ادب بھی بڑے چاہتے نے امام اپنی کتاب لکھا ہے مکہ شریف جے نیکی کر دیا برائی کرو گے ادی سزا بھی ایگنا فرو جاوے گی اللہ دی قسم کر کے آنا جنہ مقام ادب والا زیادہ گا این تازیم بھی ह के खाली रहें डाली जन्नत लड़े जो कंधा मुबारक ने गया मदीने खड़ा वे पर दिल अटकिया खड़ा लंदन आले पास आखिर तरक्की उदर ही है जो कुछ है इधर ही ए मक्के मदीने गया खड़े इन लभनी शाय कोई नहीं خدا دی قسم کر کے مستحک بہچا جا مدینے دہ کے ہزور کی شریت کا تابے دار بن جائے گا یہ اجاں جناب آم تجو فرما عام اچائے ہوئی شہ مدینہ, مدینا بھی, بھی جناب جی مدینے رہن دی وجہ نالی اپنے آپنو نے مینو آن کے دسیا کئی جناب جی کئی پیر اس طرح پہرا پرسٹر جوڑ کے پیروں کے قرآن رکھ لیند نے تینتا پہ گا جدو اللہ دے قرآن عزت تیرے دل در نہیں آئی قرآن ادب ہوزمت ہول در ہاں جی ساری کہنات نالوں قرآن کی شان چوکی ہو تاظیم ہو سرکار دے ہر حکم دی تابے داری ہو نوی گل آ کے بس سی میں اوتھے پڑوسی جو بن گیا پڑوسی بھی بڑے آڑا نہ مراد اوتھے بہ کے مدینے دل چلائی کڑا کھڑا آ جی میں ہمسایا مکے مدینے کا مجھے کچھ ہوگیا کہ بلا جی مکے مدینے کے ہمسائے ہو جنت لب جاندی اللہ سونے نے تی سپارے کلام اتارنے نہیں سی ہوتے پہلو ہی مکے متی پیارے سن توجہ نہیں کتنے <tis> <tis> ریجال <tis> میں ہی لب جانی یہ امام گزانی فرماتے ہیں جاورو بے مکہ ودی نا نگ ترو بے مکے مدینے کے ہمسائے بنے پی گئے دلان دا خیال نہ کیتا. شریعت تے نہ رنگیا. دل شریت رنگ چل اٹکیا اپنے گھر دل اٹکیا کڑا اپنے علاقے شہر ہے عزمتہ دلان چڑی ہے جناب جی آندے کی نے ای سال میں مکے رہ آیا فرمایا یہ دھوکھا ہے اگر یہ مکے مدینے دے نال ہوں سہی تے فرمایا مکے مدینے سی یا باہر سی یہ دل کسے شہر ہوں صرف ادور اللہ تو فین جاوارہ بے مکہ اگر مکے کا ہم سایا بنے تو اللہ کے حق کی حفاظت کرے جڑے رب سونے دتی ہے اگر مدینے کا ہمسایا بنے تو نبی پاک کے حق کی حفاظت کرے تو فرمایا اس پر کون کا دے رہا ہے یہ دھوکا کھا چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو دیواریں نجات دیں گی کی سمجھ ڈایا پہ نے کندا نو بچاؤ گیا جنڈا چل جاؤ گیا اور اتوں ہی سمجھ ل اتنے آپ سرکار مکہ مدینہ پاک کے بارے دس رہے سمجھی کھڑے ہیں جو اب بابے فرید کی بہشتی لکھ کے صرف کند مبارک لگ کے کہ کے جدو سا پکی تھی ہر سال اہلا رش مسجد چ نہیں ہوتا رش نبی پاک سرکار دے دین نو سمجھن واسطے کسے آلم کو نہیں ہوں جی بحستی جنتی بابے فرید دی کی لگنے برش ہوں یہ مطلب یہ قوم نکلیا کڑی ہے دی بابے دیاں کندا نال کھے کے جدو لنگ گئے تے ہوں شرح دی ہون لوڑ سدکے جاوا اس دین مبارک تو جڑا آپ بنا دیکھیے سویا اللہ کی بارگاہ میں ان دیواروں کی قدر ضرور ہے ان کدا دا مقام ضرور ہے پر نیری کنداں تے رہنا قرآن چڈ جانا اے جنت نہیں لب سکتی جے جی جنت ای کم نہ لب جانی سی پھر اللہ سونا ہر تھانے موری بنانا جانا کیندے لنگی جایا جے تیر سپارے سکھا لئی نہیں آئے او تیرے میرے لئی آئے لیے نال برکت کوئی نا آہ! بابے فرید سرکار دی ہے حضور سرکار دے مدینہ شریف دی مٹی ہے برکت لو فیض کو لو جے سمجھے مٹی کھا کے دا پانی پی کے جنت پکی تو قرآن بولو دران کیوں سہی محل ہے میں مدینے دی مٹی میں اگلے دن سونے پٹھی کھوپڑی ویچنا <laughs> اگلے میں ایک بندے کول گیا انہیں سائیں بٹھایا مینو تک شہرت کرا ویخ شیتان دوکھا کیں دلے بریک لانتی میں سرکار اس بٹھایا ایک ایڈا سارا بریف کس لا उस बड़ी मुश्किल उन्हें खोलिया खोल के ओने कपड़ा कड़िया लिफाफा कड़िया लिफाफे कपड़ा कपड़े दर कपड़ा कपड़े दर कपड़ा कपड़े दर कपड़ा क्डीचों की क्ड के मेरे सामने रखिया काबे शरीफ के विलाफ दे डोरे धागे مبارک ادھر مدینہ شریف دی مٹی مبارک میں حیران یا اللہ دی مٹی دی تے او قدر نہیں جڑی اللہ کے قرآن کیسم و دریف مالا دی آئے آئے. قسم وحد اولا جنی رب دے قرآن شان خود شان مدینے سونے میں مثال دینا دیا سمجھاوا سمجھا دیا سمجھاوا سمجھا مدینے پاک دی مٹی کی مٹی کا روزانہ بندے ترتے کہ نہیں قرآن تھنے رکھ کے تو توجہ نہیں جیتے. مدینے بھی مٹی دینے کی مٹی اتے بیتل خراب بنے نے کے نہیں سمزم وزو کرتے ہیں کے نہیں ہوں کسی نے تو قرآن تھلے رکھ کے اتنے پیر رکھ کے وا تو کی بن جائے گا وہ بولو تے صحیح. تو پھر شان کہ ہوئی میں کیا سد کے اس ڈرامے بعد قوم تو ڈرامہ دیکھو مٹی ستاں کپڑے پی قرآن نالی رلدا پھر میں کیا بے مانا کسی ہو مدینے کی مٹی اکھا اصا پہلو قرآن سے مرن والے ہے بعد چ مدینے کی مٹی تو فیل لین والے آئے اچھا مدینے کی مٹھی تی دور جا کے لے آؤں خاک کے شفا مدینے کی سلا بلا میرے دل چا کے مدینہ اور غلاف کعبہ کی قدر تو ہے لیکن سرکار پیو دا اپنا مقام ہوتا ہے پتر دا اپنا ہوتا ہے دا پا پا پیو تو ودا لگ پی بد بختی گر گھر ہف ج مرا تب نی مرتبہ خیال رکھنا ہے جو مرتبہ خالق کے قرآن دا او ددینے پاک دی مٹی دا او بابے فرید دے دربار دی چادر دا پرسل کے جاوا ہوں بابے فرید دے دربار دی چادر آوے تو چم چمکیاں تلا لائی کڑا ہو جناب ستوے جناب ہاں جی کپڑے رکھ کے بریف کس رکھ کے اچا رکھی کڑا ہوئے آخ مائد عزت کرنی ہے کیوں آ کے بابے فرید دربارگ کے آ گئی ہے مکھا ہوا انہوں مکھا چم چوم, چوم کے اکھا تے رکھے آ میرے بابے دو مکھا جدو قرآن اخبار سے لکھا ہو گشتی اللہ دن نہ جائے یہ لانتی بڑے سٹ دے آ کے بابے کے مکھا بھی لالت پیجنگ موتی نے مٹی بھی لالت پھیجے گی کا خلاف بھی لالت پہجے گا جسے دل در کھلاؤ آزمت نہیں او کوئی سید نہیں دے ہر شہزت عزت باد میرے محبت محمد, محمد قرآن دی درام درام ویخ ویخ کے قرآن کی عزت پہلو ڈرامے بازو ڈرامے ویخ ویک کے رب نال ہی ڈرامے شروع کی تھی بیٹھے مٹی اید کرنا جی مدی چب دے قرآن دی اے آلے کہ چٹے ننگے کند دے, دے حساب تے قرآن جا رہے قسم خدا دی دریائے راوی دے اندر اس پانی کوئی نہیں بالکل معمولی اور لاہور دے سارے گندے نالے دے اندر اور دو ٹرک قرآن حکیم روزانہ وچ جا رہے ہیں دو ٹرک چھاپن والے کنجر دو ٹرک قرآن روزانہ وچ جہے پورزے انہوں دے فارغ ہو جندے نے قرآن حکیم دے جے ٹکڑے کاغذ میرا مطلب جلد تو علیحدہ ہو گئے فارغ زائد ہو گئے نہیں وچار سکے خراب نہ نکل آئے نے چکنے نے پنڈا بن کے تو سا بلکہ اگلے دن مینو ایک کتب خانے والے دسیا اس آخر کی پوچھنا ہے تے قرآن آئی کراچی چھپیا تو لاہور آنا لاہور چھپیا کوئٹے جانے کویٹے چھپیا پشور جنا ہی توڑیا سٹنے نہیں بسان کے اتنے بسان آنے چک کے اتوں سٹنا تھلے دلال تھلو سٹنا پہ جانا ہی تھرو تھرو کے میں آت خدا دیپ نے تے قرآن چھپڑے نہ مرادو بند کر دو کافرو سن کے کافر تو بھی بہرے بن گئے یہ قرآن چھپتا چنگا سر بغیر قرآن تو را جن چیر انگلش قوم نہ چڈے انو قرآن نہ حرام یہ دران دینا یہ قرآن دن چیر اخبار نہیں پڑھیا سات روپے پڑھ لیا ہے ہوں دے حساب سیرانس وکنا ہے قرآن لکھیا اتنے کجو نہیں تبجھو نہیں کی مکے مدینے گمان کی کھڑے مکے دی مٹی دی عزت ہو رہی ہے زمزم دے کھو دی عزت ہو رہی ہے اللہ دے قران کی بےزتی ہو رہی میں نے ایک چشتی فلانا تینو پتھر وکھاوا جس پتر تلا لکھے میں تس پتھر دی زیارت کر میں جدو قرآن حضور دا کھولاں گا میری سارا زیارتیں پوریا ہو جی کوئی ڈرامہ رچائی کھڑے نہیں آؤ جی فلانی جگہ تے تکرا نکلیا وے اس بکرے دے اتے اللہ لکھی چیے. کوئی فلانی جگہ دے عورت نے روٹی پکائی ہے اس روٹی تے اللہ لکھی چ میں کیا ساٹی قوم اجوبے ویخن جی اجوبے ویکن دی دی دیوانی ہو گئی ہے ہوں بکرے ویخنے سفر کر چلیا کی ہے اللہ میں کیا قبلہ اتے کاغذ اللہ دام درڈ ہے نہیں تھے اللہ د قرآن دے قرآن رب رسول دے نام بھی لکھے نے نبیا نام بھی لکھے نے سب کچھ لکھے وہ او بے وکوفا کسی پاس جان کی لوڑ نہیں ایک رب کا قرآن کھولیا کردی نے پاکی ت نا لے پیارے تے دے عزت تے اللہ سوڑیا ہے مدی شریف دن شیتان دوکھا دیکھ شیتان یہ امام گزالی سرکار نے بڑی وضاحت مسلا بیان فرمایا اسے کتاب چون جیدہ بیان پہ کرنا توجہ نہیں کی طرح آخو نا سبحان اللہ اگے سن سائی اگے سن اور شیطان دھوکھا ہے ایک اور برادری نو کیونکہ شیطان بڑا نام را اے ایڈا لانتی جی سانوں یہ خیال کوئی نہیں تو یہ سا خیال ایڈا گوڑا رہن دا ہے رہ کہ ستے بھی ہوئیے تے کنجر پڑ جائے نہیں اپ اپڑ بندہ ستا ہو تے شتان تے افسوس ہے وہ تے نام مراد سانو ستیا اپنے آخرا آتا اسان جاگ دیاں بھی نہیں اپڑ وہ خیال رکھد ہر وقت ہر سال یہ سر جانم کھڑنا ہے کم نال جانم کھڑنا آخر کہہ کہ کے جو ہے رب میں آدم کی اولاد پی رکھاں گا وہ پیو دم تک کرا توجہ نہیں کی اگلا ایک گروہ جہاں شتان دھوکا مدر دے مدرسے بنا مسجد بنا مسافر خانے بنا پل بنا ہسپتال بناج تلا بنا جی رفاہی کام دے جناب مکان محال چا تے بنا کے ہوں یہ دھوکا کیڑی شہ ہے کہ انہ نے پھر اپنے نام دی تختی جہی ہے نا وہ نہ لوگ مقصد کی ہونا گئی لوکی پڑھنا چری ہوم کیا سڈے علاقے ہسپتال بنوایا بہتا جا فکر ہوتا نا یہ نام مراد جہ سیاسی شیاتی یہ کسی پاس نالی بھی بنا لالی موتر والی تے نالی ہونی ہے چھوٹی تے نا, دے نا دا بورڈ ہونا ایک نالی نہیں ہونی جورڈ ہونا افتتاح بدست فلاں صاحب یکم جنوری کو ہوا سنگے بنیاد فلاں ابلیس نے رکھا <laughs> شیتان ان برباد کرتا کہ نانتی دا مقصد یہ ہوتا ہے محل اپنی نام نمائش نمود شوہر کام کیتا گیا جہنم نو سا بظاہر نیکی والا کام یہ جانا کدھر پیا جہنم نو او نیت تے صرف یہ ہونی چاہیے سی کہ میں کام کیا شالا محلہ مولا راضی ہو جائے مولا خیر سیاسی شیاتین کے لیے نہ کوئی مولا ہے نہ اس کی رضامت دیجیے چاہتے ہیں سیاسی شیاتین کا ایک ہی مولا ہے کہ ہم نے اس سال اگر گلی بنوا دی ہے تو اگلے سال اس علاقے کے ووٹ ہمارے پکے ہوتے چاہیے وہ حضرت جی ہسپتال ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ کس لیے ہے ووٹوں کے لیے کس کے لیے تو میں نے فتوے ٹھوکی کھڑا بڑا چنگا بندہ ہے بڑا ہی نیک بندہ ہے سرکار بڑے کام کرا ہے آ ویکو نا ادھر ساڈے علاقے کام کراس ہوئے ہے ہی جنتی روح میں کیا کملا پھر گنگا رام جنتی ہے کیوں میں کیا گنگا رام بھی ہسپتال بنوا گیا ہے جس کو کیا کہتے ہو سر گنگا رام ہسپتال ہے ایک بار بھی بنوا لگا ایک ہسپتال میں بنوا اس ہسپتال کا نام رکھنا ہے ابو جال ہسپتال ٹھیک ہے گنگا رام ہسپتال ہو سکتا ہے ابو جال تے بچے مار ٹھیک ہے نا ادھر ابو جان ہسپتال ادھر ابو لہب کالج ابو لہب کالج ابو جان ہسپتال مسجد بن رہی ہے مدرسہ بنوا دیتا ہے تے ہونی ہے ہن مولی سب ممبر بوے آخان اللہ جی ماشاء اللہ جی چوری ہوا نے این پیسے لائے نے تو چوری ہوری اندر خوش ہوئے بھائی بلے بلے بلے بلے بھائی تو ہوں انہوں آنکھ جو کچھ لینی اس مولوی کو ہی لینا اللہ کول کوئی شانی لگی سمجھ نہیں لگی ہاں جے نیت یہ ہو سنو کہ میں تختی صرف اس واسطے اس نیکی دے کام توانا پیا وا تاکہ جیڑا بندہ اتے کوئی فیض حاصل کرے تے او میرا نام جانتا ہو تے میرے نام لے کے تے میرے وڈیا بھی میر مینو بھی دعا بخشش دی دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں پھر سنت صحابی ہے اللہ! نبی پاک ہوں کی ایک صحابی حضور دی بار گاہ درد کردہ کملی والے آؤ میری اما فوت ہو گئی اس دے واسطے کوئی کم کرنا چاہنا انواب ہوے میری اما بخشی جاوے کوئی افدل کم دسو فرمایا پانی دا پلاؤ کسی رستے کوا چا بنوا صحابی گیا ہے, راہتے بڑوایا, بڑوا کے بڑا تختی لائی ہاوا بی امیر سا یہ خوب سادہ دا, دا مقصد ہوئی سی یہ سونا کم اس واستے رب ہووے بھی ہواوا نہیں سی پر جہا اتوں پانی پیوے گا سات لوگ آخشی جی اس واسطے حضور سر کا معلوم ہوا یہ پتھر چلوا ہو مگر جے ووٹ لے آ پھر لانڈا تے لانت مل سک دیئے جی نام نمائش لینی ہوانت مل سکتی ہے شہرت لینی ہونی ہوے ممبر میری ذکر کرے تو لانت لبنی اس مسجد تو مدرسے تو پیشہ نہیں لگ سکتی کیونکہ اللہ واہدہ شریق مولا نیتا نو ویخا سخی سلطان باہو بولیا راک نہ سبحان اللہ سلطان لہ رہے سلطان فرما جب او نا یا kasiyan o rabb unanu o mil dai bahu yarani tan jinan diyan achiyan اور فرما مولا بھی بار گا نیتا چلتی ایک مدرسہ بھی بنا لین مسجد بنا لینی پر پیسہ سارا دو نمبر ہونا ہوں پیسے نو نہیں ویکنا نیری تختی لوا چڈنی پتا نہیں جہاں حرام دے مال دی نیت کی سواب لکھنا فیر نے کم تایا جائے پھر بھی ارادہ شہرت دار نمائش دان جی وکھاوے دکان تو تاریف لینا نہ ہوت ہو بے نیتو بے صرف مولا راضی ہوگی پھر بندے نو نت ملنی نہیں تے جنت ملے گی پھر سرگو دیا رب والی جنت نہیں پھر سرگو دیا جنت لبے گی خدا دیا بندے اور فرما توجہ ہے کوئی نہ کئی بندے सुनो तवज्जो है मस्जिद के उ खर्च करते हैं तो खर्च कितने करना है मीनार बना है 200 सौ फुट जा रहा कि सौ फुट दो सौ फुट मीनार जाने सौ फुट मीनार जाने फिर उस देते टायर लगनी پتر لگنے بڑے قیمتی کام نے سرکار اساں تے ایک مینار دے تقریباً روپیہ پنج لاک لا چڑیا یا مسجد کے متے والی کنگ یہ مینا کاری ہونی نکے نکے شیشے سرکار اساں تے نرا امام دا جڑا محراب ہے نا कोई साढ़ा तीह लाख रुपया लग नहीं कि जेड़ा में इमाम खलोता है, वन रुपया नहीं देला, देना उस तेरे को मुफ्त नहीं ते तीह लाख के दे लगा खड़ा میرا بدھ شیشے مینا کاری ہم نے کاریگر بلایا ہے ملتان سے ملتان میں بہت اچھی مینا کاری ہوتی ہے وہاں سے ہم نے کاریگر بلا کے اور مسجد ہو او او او او مولی صاحب جی کرنا ہے. وندی رہ جائیے پر نباز پڑھن جی کو نہیں کرنا مسجد وندی رہی ایڈی سونی بڑا پو. نو پوڑیا پتہ نہیں بھئی بھائی مینار ایڈے اے تے ہے قیامت دی نشانی موجہ میں عورسط کی حدیث پاک ہے قیامت دی نشانی ہے مینار اچے ہو دسدے پیکو تو پرا تو لگے ہو مینار کھڑی نماز پڑھنا اسٹے گوانی دکاندار لیا مینار کیوں بنایا کنو بتا کند اگلی جی سوارنا نقش نگارا ویسے مکرو ہے بزرگوں نے دیر فوکان نے لکھا نال اسے وہ خرچ کرتا ہے پیا بندہ اگلے مچھے والی کندھ کے اتنے نال برابر چھٹ تے بڑی گل جو لا کھڑے تے پوچھ نہ تا ہو بڑی گل ہے سواب لے تو گل کیونکہ سامنے دی کند سجانی مکھرو اس واسطے ہے کہ نمازی دا دل ادھر او اور واقعی میں وہ پچھلی مرسے سے ہوتا سنا اتنے مینا کاری ہوئی اتنے میں دہرا سن نماز پڑھن دوں گا اگے نکل کے شیشے تھا نہ وہ شیشے میں جی پہن جوڑ ایمان بھائی ادھر ویکن ڈیا مگرو کہڑا آگر نماز یہ منارے اچے مسجد چوکھیاں ہوں مسجد دن ب با دن بن رہی نے دن, دن. <تصفح> تے مساجد کی کسرت نہیں چاہیے مساجد کا زیادہ ہونا اور نمازیوں کا کم ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے مسجد تھوڑیاں ہوسلمان پر تو پر پکے ہو مسجدہ تھا تھا کئی میرے بڑا اوپر پانی ہاتھ لیں گے چلو ایسے باتیں घर भी चलेगा अल्लाह <laughs> इमान तमाशे सारे अखी खड़े क्यों बनाने पै अंदर घर बनाने पाया चलो घर चलेगा इधर अल्लाह का चलता रहना साला मकसूद होना हम मस्जिद बनाने कापिया हाथ च ने संदूकिया हाथ च ने आ جس مسجد بیٹھو چندہ پائی جاؤ چندہ پائی جاؤ مسجد کے لیے چندہ یہ مسجد کا ساتھ بن رہی ہے میں نو پھڑ لیا میں پتر رام نام میں کیا ہاتھ جوڑی بیٹھا اگے دین دا بڑا کباڑا ہو گیا مسلمانوں دا بڑا کباڑا ہو گیا تاری مہربانی مسجد ہون رہن دیو آپ بندے پڑے نبی پاک فرمایا ہے جو مسجد کی چھڑی چڑی مراد میں ہنور دینا بےزت کسی مدرسے واسطے راہ بچے بٹھا نے اٹھ سال دے ہاتھ ٹوپیا مسیت والی کھڑکا گیپان میں کیا مردو تو حضور سرکار دین الٹا برباد پیک پر کر دے جے بےزت بے قدر پیک کر دے جے تا حق بنتا سی کسے اگے جا جا کے کنڈیاں کھڑکا کھڑکا کے چندے چندے نہ منگ دے جائے بے نیازی نار کلی ککھان دی مسجد پا کے بہ لیندے خدا دی قسم کر کے آنا حضور دے دین ہندی تیرے رب دی کے دیت ہوں کروڑا دی ربدی بالگاہ او مقام نہیں رکھ گے جو بے نیازی نار دین دی دیت نال ککھا والی مسجد رکھے گی चंगा बेखदर हो रहा लंडन में कापियां चुक चुक है, है? क्रिकेट वाला कापी चुक के नारुले उतों फोन करे लच पंजाब लच पंजाब लच पंजाब बढ़ वाला बैनर लाए کام خود با خود جا کے دے کے آوے اور حضور سرکار دے دین آنا مسجد آڑا بس رول رول کے سڑک پہ رول رول کے بچے لوگ کاندھ رول رول کے اے کے میں دین دی خدمت کا کرنا خدا دی قسم کر کے آنا دین کو ایسی خدمت کی ضرورت نہیں دین کو مسلمان غیرت مند بے نیاز کی ضرورت ہے دین والا این جی میں دنیا دار دنیادار آوے آ کے آوے تے پھر بھی لکھان نازا نال لوے لکھا روپے لے کے دروازے آوے تو آ کر کے پوے سائی سانو لوڑ نہیں تے تے دے رب نونے واسطے دبردار ٹاکا تے کوئی گل رکھی تے اپنی کیتی برباد کر پوے گا نہ سڈے سان رکھی نہ کسی اگے بیان کرتا رہی نہ آکڑیا پری ایے نیازی ہوئی جدڑ دین ہوں سی جا ہزور دین دی خدمت کر دا سی ہاتھ جوڑا سا سی, سی لینڈ آیا تیری مہربانی لین آیا تیری مہربانی منتھ بھی گسا ہے جب جلسہ تے کوئی اعلان کرن حضرات چشتی صاحب کی تقریر ہو رہی ہے مہربانی مسجد میںلطان دکھر ویخنا ٹکٹ مہربانی کوئی مہربانی نہیں میری جان ہے مستفا کا دین ساری خدائی سے بیڈیا ہے لوگ ایویں جناب جی جی آپ بہانے بڑھا بڑا, بڑا کے تو دین چھڈن ڈے آخو سارے چک جو ہی دین تو نہ رہے دین کو ایک ماسا نقصان نہیں سارے آ دین کو ماسا فائدہ نہیں جی کسے آنے تو اپنا فائدہ ہونا ہے اللہ دے قہر تے غضب تے دنیا آخرت عزاب تو خود بچے گا <تصفح> جب نہیں قہر خدا دے آپ لوے لوگا <تصفح> سونیا امام غزالی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں دیکھو ہوں عبارت کی بڑا وقت بھی تھوڑا ہے تو عبارت ہے ساری آپ سرکار نے آپ سرکار فرماتے ہیں خرچ کرتے ہیں اے جی مساجد کو سجانے میں نقش نگار ایسے جن سے روکا گیا ہے جو لوگ نمازیوں کے دلوں کو مشغول کرتے ہیں اسی واسطے مسجد سادی ہونی چاہیے مسجد سادی ہونی چاہیے اور جنہ سادی ایک مسجد میں جناب کشمیر سی میں اس نماز جا کے پڑھی تو وہ مسجد ایڈی مبارک سی اس پہلی میرے آخیا سی میں اس بناو دا جی نبی پاک نے تیار کیسے جاوا سارا بچہ ہے ایویں کوئی تین چواں سالوں دا سی پھر اس نے خواب ویخیا کہ سمبیا سرکار اوتھے نماز آن کے پڑھی سبحان اللہ آل! اور میں گناہگار نے اس مسجد پھر نماز جا کے پڑھی پھر بھی نا دنیا مگر چڑھ گئی اس فقیر کو مسجد ہٹوا دیتی تو ہوں پھر وہ پکا تو پھر اور کگلا ہاں جی لیکن پھر بھی اس مسجد کے اندر او او ہوں وہ کنداں کھڑیاں نے کیونکہ بندہ پکا تیار پکا دیا جتھے دین ہو چھیا پڑیا اتے پھر لال ہوتا ہے جیسے ساری مسجد ہے کن مین ڈیڑھ سال ہو گیا مجالجے کسے بندے آخر ہوئے چشتیہ پیری مسجد پلستر واسطے میں کہ نو تلستر کرو مسجد نہ مسجد دا دا بندہ تے کوٹھی یاد نہ آسد رب یاد آوے رب دا خوف پیدا ہوے دین دی محبت پیدا ہوکا کی دین سچا ہوندہ اتھے میں دے ہوتا ہے اوتے ہے لوگ نہیں تو جناب دوسری ویکو مستدہ لنگدیا لنگد ہی اگلے آدھے لاؤ بھائی لاکھ روپیہ لا دیا میں بچے پتہ پتا ہے یار آپ میں پوتر تھی شہرت تھی آشتی ممبر تو میں لاکھ روپیہ دے گئے میں میرے کو بوتھا نے مائے ہو جا بوتھا نہیں رکھے نیاز مندی خسمان سکھاؤ سانو کچی مستی مہربانی ٹور تم نہیں تو شفقت دین ہزور دے خالی اتنے نہیں جتے پھیرا پا انہیں ہزور ددکے اتنے دین کی ٹور بند کر دی باقی دیا گلہ انشاءاللہ. چشتیا گیسٹ ہاؤس یہاں پر علما علیہ سنت کی دستیاب ہیں شیر اسلام مناظر کتیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں پتا چوک ہجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب چشتیاں کیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی کیسٹیں دستیاب ہیں شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں پتہ چوک اجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ کیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب देशाहुनु ओए ओ तुलसी करबल درے تیرے توبہ کی تھی بخشی بخشنا مہارا موہ کا شرمندہ سی تر دریا مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچا رب رسول دید کرنی تو رب رسول دی دید کرنی جی ho oh, ja yeah. پر بندے سے مولا کر دیا بابے کی بار گا بابے نے بابے لگیا خاجا سمیری نے بابا فرید نو لگیا پیاش آدھا بابا گنجے دیوانا تیرا پتہ لن دے ا رنگ ساناں چملی رنگ میں سکی لدی پتہ پتہ لن دے ا رنگ ساناں